اور جب ان کے پاس کوئی نشان آئے تو کہتے ہی ہم ہرگز غز آمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسا ہی نہ ملے جیسا اللہ کے رسولوں کو ملا اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپن رسالت رکھے انقب مجرموں کو اللہ کے یہاں ذلت پہنچے گی اور سخت عذاب بدلا ان کے مکر کا